حرس اور مزاحت اور مساکرات روات ذکر مسور مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودر اثار صحابه تابعين जिक्र का यो संकगों सिरे हारस ابو دراع خلف اور ذرا یہ بات طلب ذرا کو ہمارا ہر سے مراد ہے بات کو معاناذہ مباحث ہے یہ بات میں دلداروں کو کرم سبان دے اور ترتب دیں بات ائے میں دلدار کہیں زندگی کا حرس اور طلب المزارات بنت اور قول کو کروانے والے ہمارا ذات جہادیس متعلقہ بالحرس اور فرض ذمہ مزارات کا بستہ پٹے اور فرض ذمہ اور کمرواز کے بدے بارک وارد تھی مظارت اقسام اور اعتراض مذاہبوں پر اندام باحث کی مظام مفید تھی جمعید مزارات نے اعتراض و عظم کی بما علم آزیارات پر جداوی لیابی تقیتے من العاز دلتو پس نواترون باری جبو باری دی. یاد دید مکفت رساو بانور زمان اے تقراد ازم کے و بلہ تو شدر ہو یا بسدر ہو پھریں اللہ اعتراف ہونے کے و جز یاد پسرز تم رو پھریں صورت اکرام در اعزاز اقرار الارض ہمندانی جارہہ زمندانی جارہہ پڑھتے اکرا عرض بذحال المسلمہ اذن صورت اقرا عرض بحصه معينه مما خرج الامر جاء دم متعارف قد بدلے وا بدلا ಪರಿವರ್ اور صورت ناجز بالاتفاق دے حرام دے منع دے یا اعتراض انہی کے بتاتے میں ال سے جزے پر جس کا بدل اور زبیر پڑھی جو یہ پڑھنا جانبی اتفاق در کن سلات رازیز اکذا ممزکی کی نزار کا یو پسر آلاک شیدہ اول باتی شی جگرد شروع کی کر دمیدارہ حالات اپنے دمالی درمی کی در مزیدہ نزار در بلی اتفاق مردہ شاری نہ حکڑی در لیم پھر اکراو لی مزاہ بل پسر ادھر روح اجریب یا پھر ادھر روح ایوان در بسر انتخاب پٹیرا تم حتیزوں کے مہمال جواب دی اور وہ کہ اگر ان کی کاری میں ولاہ بتا ان سن بن رہا دل <سؤال> داد سے نے اور اگر جو اور جائز ہوئی کانے معنی دل کی اجارہ موجد سردار کے الگ بطی نہ غنو والے دئی پٹی رہا اور اس شرط میں سے یہ جو اس شرط میں غنو والا پڑی رہا کا بدمند لا کا اے ظالمہ اجائزا سرور سرچایا ادرا اس میں کھلا مائی مائی محمد بن حسن شہبانی صاحب احمد بن ذکر گئی مسلطہ شادیت مستقم ذکر گئی اور یہ ذکر ہمارے کی روایت میں ہے محمود جی کو مذاات مستقلہ اس بار محمود جی حضرات با عظمت القدر کو قال کو پار قرار کرنے کی کا تا حال یہ کہ یہ نہ تولا لو ادرا سے شی کو گزانے پھر یہ اور جوڑنے کا دعوی مقاضے بہ حیثیت مالی نما علیہم اذن کی فراج ماذب جائز فراج مقاصد جائز فراج ماذب جیتے میں یہ کہ کچھ مجرے بانے روپے کی اوزے کی کیجرے 70 100 روپے راتھی یا جو یا شب ان تمام جرادے شدت کے علاج ماذب ہو کہ باری کی کاغا مالک نظرم کے بکر کے انہیں کو یورکہی بے اتراج اتراج مقاسم کی جاگل اس بی اثر سے پرشانت مزارات اتراج کی بے شوی کر بے کہ انہیں کوئی کرنے میں بے بلشتے عاملین کے زیوری دا پہیسیت مزارات کو پہیسیت تجیزی ہو عمل کاغی با پہیسیت تجیزی ہو ادویہ ذکرات اور جزیرا دی ابو ذر خبر میں زندہ رہتے تھے تجھے کے بولے کرتا تھا برعار درین دانذ کر کئی جدا بلا مانو اس اور عمل <سؤال> جدی پہ ایسے اور داخل <سؤال> جس اور کا پہر سے دین کا اور ہم لوگ تا جو ابا ذکر گئی ہم قائلین سے جو اضی راغد کر کے دروازے نے چلانے ہی تنزیہ تنزیہ ابن بن ابا بخاری ذکر کر کے ابا اپنے نزدیک دل سے ترجیح طلب کرے ولی نہ بل حرام لیکن تغریب ہے کہ ایمنا اعوذ بكم ارجو یہ بخوے نے ذکر کیا ہے زیرے بقرہ جتوں دور تو ہے اناری تنزیہ ہے قیمہ بخاری کا ترجمہ مرحبت کی دفار تذویر بما بیند روا دکھیں یا قضانہ اید اہلیمی چلدہ خصوصیت اللہ جائزہ بالاتفاق محمود ہے کمان ذکر کو جاگا آپ مظاہرات جاگا آپ اختیار من الارض دی قدق مظاہرات ماں دی مظاہرات دکھر گئی احجاب دی دیارت پر حاصل اور فتوہ فقاہ دیگئی پر مسجد تسائیدی ربا دی لیل ضرورت دوجید حاجت سے عمل آؤ دوجید نوستی امانو فرق بدیمانی دی باب الحرس و مضاق و ماجایتی درواتنا اول باب نقی فضلت تزرع در غرس پس تزرع و غرس پس تزرع فصل کرل غرس ونی ناراول فصل کرل ونی ناراول مددکان ورا اور جناب دازر اگر ہوگی دا کوئی نام ہے وہ کرے کہ بارات کو کی تو اب یہ قول اللہ تعالی برے تم اپنا اور قول اللہ نبی یہ قول اللہ تعالی راجہ ہندوستان کے مصوروں کی اور اللہ کے दास باغاتوں ہمارا دنبا تو اگر ہمارا رحاست کرتا ہے جب اندر کوئی کرد ہمارا دنبا ہمارا دنبا ہمارا دنبا راکھ برغنویت اگلہ کمان کرمان کیوں دلالت کی فجواز مانی جدا جید کو جید جید نہیں با اللہ احسان کو لے بخلق مانی سناسا با جاننا ذرا مذاکاتر اسباب نمالوی کی را حقیقت وہ ہے کہ عمل اعلیٰ ہے فقاعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میں تم ان کے سوا تجارت لا اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حساب پیدا تو الا تبو التجارتن وزیروا لها وزیر سیدنا خالد مالی کے اہتمام ساتھا کن عمارہ کن میلہ کن باہتیم اللہ انتا کن تجارتا دریم قور و حاضر اولاد کرخی سنعت لیت اب ضرف آضاب کی حرفت لیت یعنی سنعت للاعظ غارگری بیتر فاق صاحب کی دادا دریم قدیمانی نمک کی وروازی کرشہ ہوں کہ خیال بدلے دے اکثر جنو اعمال ہی بیجھی تو ثواب ما کلہ حضور تو امن قط تو من ایاب غلام من عملی دی مستے بھجی ما کلہ حضور تو امن قط من ایاب غلام من عملی دی جیسے وقت لگا پڑے وقت تھا عامرہ اتنا دیر ہو کہ وہ اکرین اید اعمال دی ادن این دی حرفت او دا قصر دا قلید و اید نبی اللہ داود کانا ایکر من امر یدی دی حرفت نبید اسلام نبید اللہ داود علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر با محراب اور قلید اور اسی این داود کانا لا ایکر اللہ من امر یدی جو داک ازم مقاسب حرفت الیت دکر گئی اور مزارہ کرتا ہوں تجھ کی آخرمت سودا زبوں تو parlato de humoor ghurz qalan nabin tare salam ma bin se meghun kharata isse musalman yunana aliki ya baslu kari aur qala ko ke daagh na mar gai ya insaan ya udangal pagal badi iraade kili kili kili zara jhalal baaz bhi taraf se iraade kili is wajah se laib tal ki کلی کلی. صدقات دار ان الامر وہ چلا سیدار کے علاوہ ایکڑی کے لیے الا فانه به صل فضل الله فارقدی یعنی مال صدقہ رسوا صدقین قالوا ان امضابان قدار جن کے متذببین نہ لیے زیمر عادت کرے قدرات ذکر کے ذر انرتن به رب بالتذکر کہیں انا رب نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال خزر من اوقات للثواب قالا بذلك نظارے گیم یہ تراجم نظار باپ بال تہذیب کی نان جان گزرے گاروانی کی نا حد شاہی خود سلطنت کی, کی زب یا تو آلات سمیتن صلی اللہ کا بھی طریقہ تھے یو مارا حض من عراقل اشتغار جارتی زیادر سم زمیداری مطلقہ دا دی پیدبازا انجام سے اشتغار سا پدیمان مشتغل شئی نور حفظ پاڑی شئی لکل اکثر زمیدار دا دی اس منی پاڑی کی ملتک ہے کہ پڑی سے وزان دا سای پیدبازا انجام سے اشتغار سا پدیمان چا دیبان مشتغل شئی نور ستین کار پریز شئی شکرسی لاما دا اصل پڑی حاصل پڑی کی زم اگر یہ دعایت پہنچتا ہے چاہتا ہے اشتغال دے ذنور حقوق نبس سبدا دے باند از ایمت تلکہ کہ از ایمت تلکہ کہ از ایمت تلکہ جاہت تلکہ اندر حضر شریعی نے متجاوز بکی تلکہ شارعی تلکہ از ایمت تلکہ مشروع بیرد اندر حضر شرعی نے کہاں غصبان تجازمت کو کری اپنے دے اترکہ غصبان کو کری یہاں مدرات اللہ جاہتا ہے کاری مشروک کرے دا نرم تو جاویشی غیر سید کے سگے نظارات کتابہ مظاہر زمیندار کی بر짓 میں کرے کی تانیاں زمین میں زمین میں کی تنبیہ ہوئی منظورن کے تب بغیر مصالحہ اور قلمیں میں کی گئی ان یہود کے لحاظ شرینا یاد ہے کہ تا جل ناز نظر سورۃ انجکم شاہد سورۃ طہارے رضی اللہ اور دعااز درمیان اس خلاف رہنا ہے اثر پر رہا سودا فضل ثابت ہے اس سبب سے صدقہ خیرات گردی ہر چیز کی طرف تو کم از کم عالم کی یاد وجی نہ کہ کلام ہو پر رکوب دا اجتہاد کی نہ وجی تجربہ باثی کے نماز نگار پرانے بھی اٹھ کے ہم نہ دے تم وقت فار تک نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئے کیا کہ تم مشتریات غزبان فردیس بگی کری ناجاز مزرعات اشارے میں رہے ہیں کہ بہت کتن نال ایک راہ اکیئے درہ سئینا تھا مزار ذکر کے نابی امام باہلی آلا و رآہ سکتاً باہلہ کے ادھے میں رکھی گئے و ایدہ امامہ باہلہ و شیئن بن آلہ نور آلاک تو پسد سربان لے جب نچھا دو الفاظ القسن نازو زون درنا وقار وقت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علماء پہ تو منزہ ہے یہ کی داری میرے تے کون تقوے کون ہے اللہ او ذمہ مگر لا داخل ہے کہ عزت ذلہ جنا کا لیکن سبب تھا اللہ سب کو برضی ضرور حقوق اور دار کے تعلق حقوق فرض راضی چوتھے نے جب قرہ فرض ہے اپنا نازے قال محمد